حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک میں حیات زیر باحث ہے اور جیسا نام سردار صاحب نے فرمایا کہ یہاں یا تو علماء حضرات ہیں یا سردار صاحب اور ان کے ساتھی ہیں جو اچھی طرح دعوے اور دلیل کو سمجھنے کی ہیں کسی مقدمہ میں ایک فریق مدعی ہوتا ہے دوسرا مدعا الحمدال گواہ طلب کرتی ہے اور مدعا علیحد کو اس کے گواہوں پر جرا کا حق دیتی ہے مدعا الح نہ کوئی گواہ پیش کرتا ہے اور نہ اس کا یہ حق ہوتا ہے اب اس مسئلے میں جیسا ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے اپنا دعویٰ لکھ کر جناب مولانا احمد سعید صاحب کو بھیج دیا عقیدہ اجماعیہ اہل سنت والجماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کے اقسام متحرہ و منورہ اپنی اپنی قبروں میں العنا کما یعنی جس طرح پہلے تھے اسی طرح بھی بالکل محفوظ اور تر تازہ ہیں اور وہ زندہ ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اب بات یہ تھی کہ مولانا احمد سعید صاحب بھی اپنا عقیدہ ہمیں لے کر بھیجتے عقیدے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بات کا پہلو کہ میں یہ مانتا ہوں لیکن مولانا جو چٹ لے کر بھیجی ہے اصول مناظرہ کے مطابق یہ دعویٰ نہیں انکار دعویٰ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ موت کے بعد قبر ارضی کے اندر جس میں مقدس نبی علیہ السلام کو ایسی کا تن ثابت نہیں جس طرح دنیا میں روح اور جسم کے ساتھ تھی احمد سعید اب سنے سردار صاحب اس نقطے کو اچھی طرح سمجھے کہ جب انہوں نے اپنا دعویٰ نہیں لکھا تو جب تک وہ دعویٰ لکھ کر نہ دے ان کو کوئی دلیل پیش کرنے کا حق نہیں کیونکہ دلیل کا نمبر ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے اور دعویٰ پہلے لکھا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے اصول مناظرہ کے اعتبار سے یہ بات دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اگر ہمارے عقیدہ کا انکار کرنا تھا تو انہیں صرف ہمارے دعوی کے نیچے یہ الفاظ لکھنے چاہیے تھے کہ میں اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا انہیں اپنی طرف سے ایک عقیدہ ہماری طرف منسوب کر کے جب ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے عقیدہ لکھ کر دے دیا ہے اپنی طرف سے ایک الفاظ کی کمی پیشی کر کے ہمارے ذمہ لگا کر اس کا انکار کرنے کا کوئی قانونی یا شرعی حق نہیں تھا اس لیے یاد ہو جناب سعید صاحب اسی طرح اپنا عقیدہ مثبت الفاظ عقید میں کہ میں رسول اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان سمجھتا ہوں یہ اس بات کی پہلو ہے یا تو یہ لکھ کر بھیجیں اس پر پھر وہ اپنے دلائل بیان کریں گے اور اگر وہ سرے سے دعوی ہی, ہی اپنا لکھنے سے انکار کر جائیں جیسا کہ اب تک ہو چکا ہے تو الحمدللہ یہ ہمیں پتا چل گیا کہ علامہ سعید احمد صاحب نے اپنے کھلے خط میں جو فرمایا ہے کہ میرے پاس ستر آئے تھے اور میرے پاس اٹھارہ سو احادیث ہیں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب سوال تو یہ ہے کہ وہ آیتیں بھی دلیلیں ہیں حدیثیں بھی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں ہیں کس دعوے پر وہ دعویٰ حضرت لے کر کیوں نہیں دے رہے تو اصل بات میں جناب سردار صاحب کی خدمت میں یہی نکتہ جب تک یہ بات نہ ہو دوسرا میں بھی الحمدللہ اس بات کا انتظام کروں گا کہ میں کوئی بات ذاتیات کے طور پر علامہ صاحب کے بارے میں کچھ نہ کہوں اور نہ کسی اور صاحب کے بارے میں کہوں تیسری بات یہ کہ یہاں ہم جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے جو لوگ مناظرہ کر رہے ہیں اگر ہمارے مناظرے سے کوئی ایک شخص بھی ضد چھوڑ جائے تو الحمدللہ ہم کامیاب ہیں اور اگر ہمارے مناظرے کے طریقے سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ دین سے متنفر ہو کر اٹھے تو یہ ہمارا بہت بڑا دنیا اور دین کا نقصان ہے اور یہی ذمہ داری جناب سردار صاحب پر بھی ہے کہ اگر ایک مناظر اپنا دعویٰ ان کے سامنے ہے سردار صاحب کے اس کے موافق دلائر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس دعوے کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو جناب سردار صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ میں ہوں یا کوئی دوست ہوں ان کو روکیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جیسا سردار صاحب نے فرمایا لوگ ایسے زیادہ ہیں جو پوری باقی نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے سامنے بات جتنی واضح ہوگی وہ سمجھیں گے بات جتنی مخصوص ہوگی مختصر ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ سمجھیں گے اس لیے میں اپنے اس دعوے پر سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں امام بہ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الانبیاء یہ ان کی اصل کتاب ہے حضرت امام بہ کی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا ان رضی اللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص میں خاص ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء فی ال امبیا انبیاء علیہ الحمل سب سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء لفظ نبی کی جمع ہے فی کبور قبور لفظ قبر کی جمع ہے آیا اس کا معنی سارے سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین سین نے حدیثوں کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی ہیں بعض وہ کتابیں ہیں جن میں صرف وہ حدیثیں اکٹھی ہی کی ہیں جو متوطر ہیں تو صاحب نظم المتناثر فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر پاک حضرت محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات اس امت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ بات بھی ہے حضرت کا فرمان کہ انبیاء کی السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور علامہ جلال دن سعودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرکات سعود حاشیہ سن دعود میں فرماتے ہیں تواترت بےحل اخبار کہ اس قسم کی حدیثیں متواتر ہیں جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طرح وہ دوسری کتاب یہ ساتھ علم باول کی کتاب ہے اس میں فرما رہے ہیں حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قبر ہی قبر میں ہمارے پیغمبر صلی وسلم کی زندگی ہوا و شاعر المبیا ہمارے پیغمبر پاک اور جتنے بھی نبی سارے چچے گزرے ہیں معلومت اندنا علم اس امت میں کتری علم کے ساتھ ثابت ہے یہ بات تو دیکھیے میرے دعوے کے مطابق میں نے تین باتیں عرض کرنی تھی اور ایسی عام فہم کے جس کو ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے کہ نبی کا لفظ آ جائے حیات کا لفظ آ جائے قبر کا لفظ آ جائے اور الحمدللہ میں نے اپنا دعویٰ پیغمبر کی اس حدیث سے ثابت کر جس کو محدثین نے متواتر کر لیا ہے اور متواتر ثبوت بھی ہوتی ہے اور جو دلالت اس کی ہے وہ, وہ بھی کتی ہے کیونکہ یہ الفاظ موجود ہیں اب اس بارے میں جناب سعید صاحب کی خدمت میں میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تقریر سے پہلے یا تو اپنا عقیدہ لکھ کر دیں جو ان کا عقیدہ قرآن کی ستر آیتوں اور اللہ کے نبی کی اٹھارہ سو احادیث میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے عقیدے پر زیادہ بے شک نہ صحیح ان اٹھارہ سو میں سے ستارہ سو ننانوے بے شک رہنے دیں صرف ایک صحیح حدیث پیش کر دیں اور اگر وہ سرد پر پھر بحث کرنا چاہیں تو پہلے وہ حدیث بیان کر دیں گے اس کے بعد پہلے میں اپنی سرنت پر ان اللہ عزیز بحث کرواؤں گا کہ اس کے راوی ہیں اس کے بعد جناب شہید صاحب کی سرد پر بحث ہوگی اس پہلے حدیث لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات کو ہم بات سمجھا سکیں دیکھیے یہ پچھلے دنوں فیصلہ آباد عدالت میں مناظرہ ہوا غیر مقلدین نے بھی حدیث پیش کی کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی ہمیں پیش کی انہوں نے اعتراض کیا اس کا راوی مدلس ہے میں نے کہا ان کی سند میں تین مدلس ہیں اگر یہ اعتراض ہے تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کا تو تیرا اعتراض ہو گیا ہے اب دیکھیے سمجھنے میں جج صاحب کو کتنی آسانی ہوئی کہ جو اعتراض انہوں نے میری سن پر کیا تھا وہ تین گنا ان کی سن پر ہو گیا اسی طرح علامہ احمد سعید صاحب جو ہیں جس طرح میں نے حدیث پیش کی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں میں نے محدثین سے جو اہل فن ہیں کیونکہ محدثین ہی اس فن کو اصل جانتے ہیں جیسے سنار سونے کو پہچانتا ہے باقی سارے پیتل کہتے رہے اگر سنار کہتا ہے یہ سونا ہے اور سنار بھی ایماندار ہے تو ہمیں سنار کی بات ماننی پڑے گی دوسروں کی نہیں ماننی پڑے گی وہ بھی ایسی ایک حدیث پڑھ دیں ان اٹھارہ سو میں سے کہ خدا کے سارے پیغمبر محد اللہ اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں اس کے بعد میں پھر یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح میں نے دو محدثین کی شہادت سے اس کا متواتر ہونا ثابت کیا کیونکہ کہ قرآن کہتا ہے دو شہادتیں پیش کرو اسی طرح جناب احمد سعید صاحب اپنی حدیث پیش کرنے کے بعد دو محدثین سے اس حدیث کا متواتر ہونا بھی ثابت کریں گے تاکہ برابر کی دلیل سامنے آ جائے اور اس میں لفظ اتنے صاف ہوں جس طرح میں نے بیان کیے ہیں نبی کا لفظ ہو قبر کا لفظ ہو اور بے جان اور مردہ کا لفظ ہو اللہ تعالی اس کے بعد ان شاء اللہ عجیب سب سے پہلے میں اپنی سند پر بھی بحث کے لیے تیار ہوں لیکن جیسا میں نے ارض کیا ہمارا اس بات میں کمال یہی ہے کہ ہم بات اتنی عام فہم کریں کہ سننے والے سارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ہم نے ایسی باتیں کی جو الفاظ استعمال کیے جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا تو مطلب ہے پھر ایسی بحث تو صرف عربی دان اور علماء کے مجمے میں ہونی چاہیے تو جس طرح میں نے نہایت عام فہم الفاظ میں اپنا دعویٰ بیان کر دیا اور جناب سعید صاحب نے ابھی تک اپنا دعویٰ لکھ کر ہمیں نہیں دیا انہوں نے ہمارے دعوے کا انکار کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے کا نہیں اپنی عبارت لکھ کر انکار کیا اگر انہوں نے ہمارے دعوے کا انکار کرنا تھا اصول مناظرہ کے تحت ان کا فرض تھا کہ ہماری اسی لفظ تحریر کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ عقیدہ میں ثابت نہیں مانتا اور جب تک وہ اپنا عقیدہ بیان نہ کریں ایک تو آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ جو شخص اپنا عقیدہ بھی ابھی تک لکھ کر نہیں دے سکا وہ دلائل کیسے بیان کرے گا تو جب تک وہ عقیدہ نہ لکھیں ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی آیت یا حدیث پڑے کیونکہ کہ آیت حدیث انہوں نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے پڑھنی ہے دنیا میں کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کہ جو دعوی دائر نہ ہو اور پہلے ہی مدد سے پوچھتی پھرے کہ بھئی اپنے گواہ لے آؤ دعویٰ میں لکھا جائے گا یہی اصول ہے نا اس لیے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہمارا لکھا ہوا دعویٰ جناب سعید صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے میں نے اس دعوے پر حدیث پاک بھی پیش کر دی اور اتنی عام فہم جس کے کسی ایک لفظ میں بھی کسی کو شاکر شبہ نہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے اب اسی طریقے سے میں نے چار لفظ پیش کیے چار لفظ والی حدیث لمبی ضرورت نہیں ہے کہ نبی اپنی قبروں میں مردہ بے جان ہیں یہ بات جناب احمد سعید صاحب کے ذمہ ہے اگر وہ قرآن پاک کی سری آیت سے پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی رکھ دیا جائے وہ اردو ترجمہ علماء دیوبند کا دکھا دیں کہ فلاں آیت کا ترجمہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں مردہ ہیں تو ہم ضد نہیں کریں گے ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی جناب احمد سعید صاحب نے اپنا مسئلہ آیت سے ثابت کر دیا جو میں نے حدیث دکھائی ہے میں نے جو ترجمہ کیا ہے اول تو کسی کو شبہ ہی نہیں ورنہ میں علماء دیوبند سے اس کا ترجمہ یہی دکھا سکتا ہوں کہ तो محترم ازیزائے اجتماع جناب مولانا محمد امین صاحب نے اپنا دعوی سابت کردیا ہوا انہوں نے ابتدا کی تیئے حدیث راہ تعالی وسلم قولوں. خود تسلیم پہلے کی مدع جد مدعا مولانا صاحب بن گئے نا میں یقینی منکر بننا انہوں نے دعوے کا میرے اتنے پھر یہ سوال کہ وہ بھی دعوی کریں گے تشکیق الحس دا مقام میرا خیال ہے جدا مولا نا اپنے آپ نو مدعا ہی بنا چکے می یقین من کرا دا. دعوے کہ نبی علیہ سلاد والی انبیاء سلاد السلام اپنی قبر زندہ ہے میں انکار کرنا کہ شریعت محمد و القیامت تک اس کوئی شخص اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات مقدسہ بعد شری دلائل دے پیش نظر اپنا دعوی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس قبر جس قبر مقدس وچ دفن کیتا گیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ دے جسم پاک نو اس قبر بے اندر اسے طرح زندہ ہو جس طرح مولانا تسلیم کردن آخر ای بات روز روشن طرح واضح ہے کہ جدا او دعویٰ کردن تو میں آخر انداری طرح نہ اونا دے دعویٰ دا او لکھ کے دیتا ہے ہاں جدا میں مدعی بنیا کسے بات دا میرے ذمہ ہونا ہے اپنے دعوے دلائل پیش کرنا ایک غلطی تو اے ہے دوسری چیز یہ حدیث میں قرآن مقدس کو ناراض مولا جب ہر حال سب تو پہلی بات جڑی طے شدہ ہے وہ اے ہے کہ اپنا اے عقیدہ جڑا تسا اس تسر مدعا ہی ہو دلائل منگن دی ضرورت ہے دلائل پیش کرو سب پہلی دلیل کتاب اللہ اللہ دی کتاب مقدس جب تک اس کوئی ایسی آیت مقدسہ نہ پیش کرو جس وچو ثابت وابت ہوں کہ علیہ قبر مدفون وہ اس طرح زندہ ہے جس طرح دنیا دندر روح مال جسم روح جسم سمیت زندگی آئی اس دا دعوی اگر تو نہیں تو بدل لو اور اگر دعویٰ او تو پھر او ثابت کرو قرآن مقدس دی آیت نال اور اگر قرآن مقدس وچو ثابت نہیں ہو سکتا تو روایات روایت نکل پڑھنا شروع کر دما گھنٹہ تقریبا لگا دو جس کے متحلک لیا دوک بات مقدسا تلاوت کرو جس نال ہر چھوٹے بڑے مسلمان نو پتا چل جائے کہ امبئی مسلم قبر مقدس ہے اللہ اللہ خیر ساللہ. تو سا دعوی اپنا دعوی باقی رہ گیا میں, دعوی اس وستے نہیں کیتا کہ میں اصول دے خلاف نہیں کرنا چاہتا دعوی تو اڈا ہے میرے پاس انکار تو ہے دعوی دا. اور جاب یہ دلائل پیش کرو اس دا پھر جواب کس طرح مل سب تو پہلا اعتراض جڑا ہے او سائل دا سوال اعتراض او کہ تصویر عقیدہ ضروری آ امبیات سلام اپنی قبر مبارک دلیل پیش نہیں کیدس کیا, کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم تو پہلے انبیاء علیہ مسلط وسلام نہیں گزر چکے کیا قرآن مقدس نے اس بارے حیات یا موت کے بارے اندر کوئی ذکر نہیں کیتا؟ اگر نہیں کیتا تو اس کی تحریر ہونی چاہیے اور اگر کیتا تو اس کی تقریر ہونی چاہیے الحمد للہ جینا میرے الحمدللہ امید یہ ہے کہ بات انشاءاللہ العزیز کسی نتیجے پر آج پہنچے گی مولانا سعید صاحب نے میری بات جو میں نے تھی فرما لیا کہ میں نے اپنا عقیدہ ابھی تک پیش نہیں کیا اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں میں منکر ہوں سب جانتے ہیں کہ دلائل دعوے کی ہوا کرتے ہیں انکار کے نہیں ہوا کرتے مولانا کی یہ بات کوئی با اصول آدمی کیسے سمجھے کہ دلائل ہیں اور دعوی نہیں ہے سورج کی روشنی موجود ہے لیکن سورج کرنے سے موجود نہیں ہے آگ کی گرمی تو ہے لیکن آگ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے تو مولانا جب آپ دلائل کی برمار بھی کرنا چاہتے ہیں تو دعوے کو کیوں آخر چھپا کر رکھا ہوا ہے اس دعوے کو بیان کر دیا جاتا رہا مولانا کا یہ فرمان کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ عقیدے میں سب سے پہلے قرآن پاک پیش کرنا چاہیے اس بارے میں میں اس بات کا حوالہ مولانا سے پوچھوں گا وہ اس کا حوالہ پیش کرے کہ کہاں صحابہ نے یہ فرمایا کیوں جناب سردار صاحب نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ بات عام فہم ہونی چاہیے اس لیے میں نے جو طریقہ اختیار کیا یہ باب مدینہ علم حضرت علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی طرف سے مناظر مکل فرمایا اور خارجوں کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجا تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی یہ میرے ہاتھ میں جامع بیان علم کی کتاب ہے اور ایک بات جو جناب سعید احمد صاحب نے فرمائی ہے میں حل کرتا چلوں انہوں نے فرمایا ہے کہ امام بہ کی نقال ہے کسی کی کتاب سے نقل کرتے ہیں اب یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ خود اپنی سندوں سے کتاب نقل کی ہے جیسی بخاری اپنی سندوں سے نقل کرتے ہیں مسلم اپنی سندوں سے نقل کرتے ہیں انہوں نے اپنی پوری سند سے نقل کی ہے بات اس لیے کتاب کا چھوٹی ہو یا بڑی یہ سند والی کتاب ہے بے سند کتاب نہیں ہے مولانا نے جو فرمایا ہے مثلاً مشکات ہے اس میں سند نہیں ہوتی وہ واقعی دوسری کتابوں سے لے رہے ہیں گلوگ المرام والا دوسری کتابوں سے لے رہا ہے لیکن امام بیک رحمت اللہ نے اگر یہ حدیث دوسری کتاب سے لی ہے تو مولانا احمد سعید صاحب مجھے اس کتاب کا نام بتائیں کہ انہوں نے کس کتاب کا حوالہ دیا ہے اگر نہ بتا سکیں اور یقیناً نہیں بتا سکیں گے تو بات واضح ہے کہ مولانا نے یہ بات صحیح نہیں فرمائی یہ کتاب سند والی ہے اسی طرح یہ چاہتے والی کتاب یہ کسی اور کتاب سے نقل نہیں کرتے اپنی سنت سنس ادیس نقل کرتے ہیں تو باب مدینہ تن علم حضرت علی کرم اللہ تعالی نے جب مناظرہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تو انہیں مناظرے کا ایک اصول سمجھایا کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہی بات تھی جو آپ سب کے ذہن میں سردار صاحب نے فرمائی کہ بات عام فہم ہو جو لوگ سننے والے سمجھ جائیں تو حضرت علی کر ر تعالیٰ نے فرمایا کہ خارجی کوشش کریں گے کہ قرآن قرآن کا شور مچائیں گے قرآن پیش کرو قرآن پیش کرو یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی نے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا وہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن امت کے اجماع کی وجہ سے وہ یقینی ہو گئی ہے اس لیے اب کوئی آدمی یہ کہے اسی طرح ہمارا جب مناظرہ ہوتا ہے قادیانی صاحب سے ہم صاف حدیث پڑھتے ہیں انجم اُنْ قبل قیام <الْقِيَامَة> بے شک علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس آنے والے ہیں لیکن قادیانی یہی شور مچاتا ہے کہ بھئی پہلے قرآن پیش کرو قرآن پیش کرو چونکہ ہمیں باب مدینہ حضرت علی کرم اللہ تعالی بجو نے یہ طریقہ سکھا دیا ہے کہ جس جگہ تفصیل ہو اب نمازوں کے پانچ وقت جو ہیں ان کی تفصیل آیات کے نیچے بھی لوگ لکھتے ہیں لیکن ہمارا اس اسدرال عام طور پر عوام کے مجمے میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث سے ہوتا ہے اسی لیے جو بات جناب احمد سعید صاحب نے فرمائی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ وسلم کی حدیث یہ یاد رکھیں حضرت نے فرمایا ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے میری امت میں کہلانے والے پیدا ہوں گے جو کہیں گے ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے ہمیں نبی کی سنت کی ضرورت نہیں تو فرمایا ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام اب یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں گدھا کا حلال یا حرام ہونا جناب احمد شعید صاحب یا یہ ان کا کوئی غیر ضروری عقیدہ ہے اگر اس عقیدے کو جناب احمد شعید صاحب ضروری سمجھتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے یہ پوچھو کہ گدے کے حرام ہونے کی قطع پیش کرے پرانے پاپ سے یا کہتے ہیں تحریر لے کر دیں تو اسی طریقے سے یہ ایک اصول ایسا ہے کہ بات ایسی ہو عوام کے مجمے میں جس کو عام لوگ سمجھے اور جب مولانا نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے محدثین سے اس حدیث کا متواتر ہونا ثابت کر دیا ہے تو متواتر بھی کت ثبوت ہوتی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا کہ دیکھیے نماز زور کی فرض ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی اتنی رقطیں ہیں لیکن قرآن سے ساری رکھتے دکھاؤ نماز کی ورنہ میں رکھتے آج زور کی پڑھنا چھوڑ دوں گا یا لکھ دو کہ زور کی رکھتے عقیدہ ضروریہ نہیں ہے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سارے عقائد اسی طرح ہیں تو جی کیا مولانا مئید صاحب یہ وضاحت فرمائیں کہ جو عقائد سراتن قرآن پاک میں نہیں ہیں کیا وہ ان کو غیر ضروری عقائد قرار دیں گے پھر میں ان سے کئی عقیدے پوچھوں گا کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا سر دست میں نے نبی کو سجدہ کرنا حرام ہے یا حلال یہ پوچھا ہے قرآن کی آم میں آتا ہے کہ سجدے کیے گئے نبیوں کو لیکن وہ ایک حدیث نبی کے لفظ سے سیدہ منع ہو نبی کو یہ قرآن سے پیش نہیں کر سکتے وہاں وہ حدیث پیش کریں گے تو اس لیے میں جس اصول پر مناظرہ کر رہا ہوں وہ مناظرے کا اصول مجھے باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اسی طرح امام اعظم ابو علیفہ رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ صرف قرآن پیش کرو انہوں نے کہا اچھا بندر کا حرام ہونا قرآن سے دکھا دو کہاں لکھا ہے مانا صحیح صاحب نے فرمایا کہ میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا بھائی ترجمہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی ان کا انہوں نے بھی پورا کر دیا الحمدللہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ جو ترجمہ میں نے کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کر دیا ہے جو حدیث میں نے جس کو متواتر کہا انہوں نے بھی کہا کہ یہ محدود متوطر اب نہ اس کیبو اس کے ثبوت میں شبہ رہا اور نہ اس کے ترجمے میں شبہ رہا اگر وہ کوئی اور ترجمہ کرتے جس میں اختلاف ہو جاتا تو پھر تو بات تھی اب تو الحمدللہ للہ دوپہر کے سورج کی طرح ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا ہے اور مولانا نے ابھی تک یہی اسی بات پر ہیں کہ میں نے ابھی اپنا عقیدہ پیش کیا ہی نہیں حرتف لائے ہمارا حضرت مولانا محمد امین صاحب پہلا حملہ کی دا تقابل دکھتا ہے کہ قرآن پاکل دی منگ دینا ہمیشہ دا کام ہے میں سوال کیتا ہے کہ تسا اپنا عقیدہ قرآن وابت کرو نہیں سکتا تو مگر مگنا دا کام فیصلہ پبلک آپ کر لے میں کوئی دخل نہیں دے نمبر دو محمد اللہ تعالی وسلم میری امت والو میں دو چھوڑ کے جا رہا ابل ہو ماہ کتاب اللہ <laughs> پہلی چیز نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کلام مقدس کے جواب حسب حسبنا کتاب اللہ سانو کافی اللہ دی کتاب دے ہیں ان کے کتاب اللہ دی ضرورت ہی نہیں میں کوئی نہ ہاں رسولم اللہ اللہ کرام تا جب ترآن مخالفت کہڑی قرآن مقدسا دے راجی کیوں نہیں وجہ کیا ہے ایک یہ جواب دیو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جی روایت حضرت علی کرنا ملا ہو وجہ ہو پیش کیفظ بھی نال نال کی باد باد بار بار رکتے رکھتے رکتے ہیں لفظ نہیں ہوتا رتاعت لفظ بولیا کرو اس واسطے میرا تاون بھی تو حاصل ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال بھائی بھائی تو آئے ہاں یہ رکتے ہیں لفظ نہ کسی لوگوں کے چاہے بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی بارے جو تا فرمایا ہے کہ قرآن مقدس خارجیا پاس جا رہے ہو قرآن مقدس دے اندر احتمالات مانی سال اگر تصا یہ لفظ دے ہو کہ اصل ساڑا تا قرآن پاک جو موجود ہے پر تشریف اللہ اللہ ہے مگر تسا اے قیامت توڑی نہیں کیا قرآن مقدس دعا ثابت نہ صحیح احاطیش قیامت ثابت کر ہو یہ وجہ ہے کہ دوسری مرتبہ اٹھو تاکہ قرآن مقدس دے نیڑے تو لگے باقی تسا ایک میرے سوال کیا کہ ذرا صاحب کرام کہ مولوی احمد سید صاحب دکھا دے لو جناب تہن پڑھن دا موقع نہ ملیا پی نس کی الحکم علم. علم. تمام علم دا اتفاق سارا اكثر ولا فقال قد امام ابو حنیفاحم دلیل جڑے چار کیوں پہلا درجہ کتاب اللہ کا میرا سوال ہے کہ اللہ دی کتاب مقدس اعتماد کرا قرآن مقدس کی آیت کتو والدلالت پیش کر کے اپنے دعوے طے شدہ مقدس دی آیت اگر مفہوم بیان کرنا تو انو یا میں انو نہیں آندا تو اس دی تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک کرو اور اگر حادثی رسول اللہ نہیں مل سکتی تو پھر صاحب نال کرو نہیں مل انکار کون بد بخت مگر بختی سب تو بڑی اے چیز ہے کہ اللہ دی کتاب مقدس یا تو مسئلہ موجود ہے جان بوجھ کے جی موجود نہیں تو آخو کوئی نہیں موجود اس واسطے سانو حدیث پی گئی ہے بہرحال اپنا دعوی سابت کرنے اللہ دی کتاب مقدس سب تو پہلے پیش کرنا لازمی ہو سی. دے بعد پھر چلن کا مقام ہو سکتا میرے دوست اور بزرگوں مولانا نے یہ تو تسلیم فرما لیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پاک پیش کی ہے مولانا نے یہ بھی تسلیم فرما لیا کہ حضرت علی کرم اللہ و تعالی نے جو اصول بیان کیا تھا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا مولانا نے اپنا اصول بیان کرنے کے لیے ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے کہ حضرت نبی اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اب الما کتاب اللہ مولانا یہ الفاظ کس میں ہیں اور اس کی کوئی سند دنیا کی کسی کتاب میں صحیح ہو تو پیش کریں موتا امام مالک موتا امام مالک میں جو ہے اب والا لفظ پیش کرے خدا ہے پہلی بار اول والا موقع لفظ نہیں ہے موتا میں پہلی بار موتا لفظ نہیں انہوں نے آپ میری بار نہیں بولے آپ یاد رکھیں تو دیکھیے مارا نام شہید صاحب نے اللہ کے نبی کی حدیث میں اپنی طرف سے لفظ داخل کیا ہے حالانکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے جو میری طرف نسبت کرتا ہے. تو اول اللہ کا لفظ وہاں نہیں ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو سند کے ساتھ نقل ہی نہیں کیا اگر وہ اس کی سند نکال دیں تو میں اپنی شکست رکھ دوں گا انہوں نے جو دوسری حدیث نسائی کے حوالے سے پیش کی ہے میں نے مطالبہ یہ کیا تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے یہی الفاظ ان کے ٹیپ میں ہیں اب اتفاق اہل علم یہ نسائی کا اپنا قول ہے کسی صحابی کا فرمان نہیں ایک بات دوسرے انہوں نے دیکھیے یہ حدیث سند سے پیش کی ہے آپ نے سند سنی اس میں سند میں ایک راوی انہوں نے ابو معاوضہ پڑھا ہے یہ جناب احمد سعید صاحب کی اپنی کتاب ہے دم دمت الجنود اس کے صفحہ انتالیس پر لکھتے ہیں اس روایت میں ابو معاویا ذریر ہے وہ بھی خیر سے گالی سیاہ ہی ہے یہ وہی ابو معاویا ہے جس کی نماز جنازہ امام وکیل جیسے محدث اور امام نے پڑھنے سے انکار کر دیا اب پھر آگے لکھتے ہیں ابو معاویہ کا غالی شیعہ ہونا ظاہر نہ ہو ورنہ غالی شیعہ ہے آگے لکھتے ہیں اور عامش بھی تدلیس کا مریض ہے یہ دونوں راوی ان کی نسائی والی سند میں موجود ہیں تو جن راویوں کو انہوں نے غالی شیعہ لکھا اپنی کتاب دفتر جنود میں اور جس راوی امام آم کو انہوں نے تدلیس کا مریض لکھا یہ تو فرماتے تھے دلال کی برمار ہے پہلی اس بیمار کی پڑی جو ان کے عقیدے میں بیمار ہے اور حضرت مجھے تو فرماتے ہیں کہ آپ انفی ہیں لیکن حضرت آپ اب میں شیعوں کے پاس کیوں پہنچ گئے ہیں جس کو آپ نے اپنی کتاب میں غالی شیعہ لکھا ہے اس کے بعد مولانا کی تحریر ہمارے پاس وہ موجود ہے جو کبیر والے میں بیچی تھی انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ امام ابو نیپا رحمت اللہ علیہ کا جو کال پیش کیا جائے وہ شرد کے ساتھ پیش کیا جائے انہوں نے جو امام صاحب کا کال پیش کیا ہے اس میں بھی اول کا لفظ موجود نہیں نمبر ایک اس کی سند پیش کریں علامہ صاحب تاکہ ان کی لکھی شرطیں ہم دیکھیں کہ یہ ان پر حضرت کیسے پورا اترتے ہیں تیسری بات سمجھنے کی تھی ایک ہے اجتہس کی ترتیب ایک ہے مناظرے کی ترتیب جو کچھ بھی مالی صاحب پیش کر رہے ہیں وہ اجتہاس کی ترتیب ہے ہم یہاں دعوی اجتہاد لے کر کھڑے نہیں ہوئے مقلد کے لیے قتل یہ ترتیب نہیں ہے امام ابو عنیفا مقلد نہیں ہیں وہ ملت ہے اور ابن مسعود کی روایت جو ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ضعیف ہے ان کی اس کتاب کے مطابق ابو معاویہ اس میں موجود ہے وہ بھی مئی تحد کے لیے اگر تو جناب احمد سعید صاحب اپنے آپ کو موتحد بنا کر مناظرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہم ان کو حق دیں گے لیکن کب جب یہ اپنا دعویٰ لکھیں گے پھر دلال پیش کریں گے نا پھر ہم ان سے پوچھیں گے مولانا احمد سعید صاحب نے ایک بات یہ فرمائی ہے بار بار کہ آپ قرآن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں سنیے میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا جناب احمد سعید صاحب سے مخالفت کا معنی اگر آپ جانتے ہوں تو کبھی آپ یہ بات نہ کہتے مخالفت یہ تھی ایک آدمی کہے کہ سردار صاحب یہاں ہیں دوسرا کہے نہیں ہیں مخالفت تب ہوگی نا اگر مولانا ما سعید صاحب قرآن کی ایسی آیت پڑھ دیتے کہ تمام نبی قبروں میں مردہ ہیں پھر ان کو سا حساب کرتے اثر دینا کہ میں نے قرآن کی مخالفت کی ہے یہ بات غلط ہے اور بتی اڑا کر کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کرے وہ مرزائی ہے حضرت میں نے حضرت علی کر رم اللہ کا اس لیے اس میں گرامی پیش کیا تھا آپ نے خود تسلیم کیا کہ ایک قرآن اور حدیث میں اجمال اور تفصیل کا فرق موجود ہے اور جناب سردار صاحب نے بھی شروع میں اور حضرت علی رجن میں یہی فرمایا تھا کہ عوام کے مجمے میں دلائل آپ کے کتنے ہوں وہ درین سب رکھو جو عوام سمجھ سکیں جس کا مطلب عوام اچھی طرح جانتے ہوں جب آپ نے حدیث مان لیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ کے پیغمبر قرآن کے مخالفت اسے بیان کیا کرتے تھے کیا ماض اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی سے بھیجا تھا کیا میرے محبوب ایک میری یاد سنا دینا بیس آتے بھی کر کے سنا دینا لوگوں کو تو بہرحال میں تو اپنے دعوے پر الحمدللہ للہ دلائل ارد کر رہا ہوں میں نے جو حدیث پیش کی تھی پہلی امام مصرف رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت نے فرمایا میں موسا علیہ السلام کے پاس سے گزرا میرا کی رات اور میں نے ان کو ریت کے صرف تیلے کے پاس جو ان کی قبر ہے اس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اب دیکھیے بات کتنی صاف ہے دیکھنے والے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ریت کے ٹیلے نہ جنت میں ہوتے ہیں نہ الیجین میں ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے یہی ہیں ہی بخاری میں سراہد موجود ہے کہ وہ ریت کا ٹیلا جہاں موسا علیہ السلام کی قبر ہے وہ بیت المقدس کے پاس ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قبر جو وہاں ہے اس میں حضرت موسا علیہ السلام کا جسد انصری تھا یا کوئی خواب خیال والا جسم تھا جب بات واضح ہے کہ حضرت نے ان میں دیکھا تو حیات کی یہ دوسری دلیل ہوگئی نہ او تے میرا خیالے دا دا ہے روایت روایت کا مقام آیا تے ایک روایت بھی صحیح نہیں بننی متواتر تو متواتر رہ گیا اصل بات او پھر لوٹ لوٹا کے آئی مولانا نے یہ بات کیتی تھی کہ فلانا راوی ضعیف ہے تے فلانا راوی ضعیف ہے ا سادی مدار مذہب دی کو ضعیف راوی تے نہیں مولانا دی او قبول نہیں کریندے حضرت عبداللہ بن مسعود دی بات چلو حضرت عمر دی بات لائیں لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں وچ ہن کوئی نہ ہو صحیح اخبارنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان بن شیبانی حرت اللہ حضرت, حضرت عمر الخطاب امیر المومنین دی حیثیت تھی اور اس حیثیت وچ بھی جدا صحابہ کرام دجم غفیر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اقدس دن موجود اس وقت یہ فرمان دے ان و نا کتاب اللہ اللہ بھی کتاب مقدس دے بعد کسی چیز دی ضرورت نہیں مطلب کیا اگر اللہ دی کتاب مقدس وچ کوئی بات موجود ہے تو پھر دوسرے پاسے مطالبے دی ضرورت نہیں ہا, اللہ دی دوسرے نمبر تھے, مولانا صاحب بار بار یہ ردا لگانے کہ میں نبی علیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مقدس والی حیات واسطے دوسری حدیث پیش ہے بات جڑی ہائی ہوتا ہائی اللہ رہی کتاب مقدس کنو شروع کرنا اس سوال دا جواب تک اسے لفظ اچھ دے دے منا کہ قرآن مقدس وچ انہا دا مذہب ہے کوئی نا یا جان مجھ کے لئے ہماز کر رہے ہیں کیا وجہ ہے او آخر صورت کیا ہے کہ کتاب اللہ قرآن مقدس دی موجودگی وچھ یا تا اس دا اقرار کرن کہ قرآن مقدس وچ ایسی کوئی آیت نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں اور ا قرآن مقدس وچ بھی اے مسئلہ مل سکدا ہے مسلا کرنا سلام کا قبر مقدس ہو سابت کرنے نماز پڑھنے یہ ہے دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا کہ اللہ دی کتاب مقدس آکے وعبد ربک حتی یا تی اکل یقین موت آنے تک آپ اللہ کی عبادت کریں سوال پیدا ہوں ہے موت آمن دے بعد خدا دی عبادت کیوں کرر دی اجازت نہیں محمد الرسول اللہ نے کیوں اللہ پاک فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام پر رہے جی پڑھ دی نظر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اے کمال حضرت محمد بیٹھ کے خطبہ دینا جدو جی لکڑی دا منبر بن جانتا ہے اس دو تے خطبہ دے ون بیٹھ دن. تے اس کجور ہنانا آواز آدھی ہے تو کیا مولوی دعوی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تا. تا. کرنا بڑے کمال دی بات ہے کہ جتنی کنکریاں نے نبی علیہ دے ہاتھ مبارک دے اندر کلمہ شہادت پڑا ہے جی حالانکہ محمد اللہ دا، کچھ دلیل تو ترتیب چھوڑ کے جس جسم ہلن حرکت بھی طاقت بھی نہیں اللہ اس قسم کے الفاظ اس آیت مقدس تلاوت بعد ہر سننے والے آدمی نو اس ترجمے کو پتہ چل جاوے کہ مولو محمد امین صاحب کا دعویٰ ثابت ہوا پیا ہے اور اگر ایسی چیز نہیں تو بے شک انکار کر دیو کہ قرآن مقدس جیسی آیت کھوئی نہیں ٹھیک ہے پھر سب ہی تیار ہے تو سب ہی تیار ہو جاؤ اسلام علیکم میرے دوست اور بزرگوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب مولانا سعید صاحب نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کیے ہیں یہ ایک گنا قبیرہ تھا مولانا اسی وقت وہ کتاب مجھے دکھا کے میری غلطی بتا دیتے یا کم از کم اٹھ کر آپ کی مجلس میں یہ معافی مانگتے کہ میں نے اللہ کے پاس پیغمبر کی حدیث میں زیادتی کر کے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے میں اس کی اعلانیہ توبہ کرتا ہوں دوسرا میں نے کہا تھا کہ اس کی سند ہی ثابت نہیں الحمدللہ میری بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی سند پیش نہیں کر سکتے محتا امام مالک سے تو انہوں نے خود ایک بے سند رویت پڑھی تیسری انہوں نے یہ کہا, میں جو کہا, کہا تھا کہ انہوں نے جو سند اس میں ابو معاویہ اور آمچ ہے اس کو انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ ضعیف ہے اس سے آپ یہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب مولانا سعید صاحب کھوٹے سکے لیے پھر رہے ہیں جن کو وہ خود بھی ضعیف مانتے ہیں جب ان کو علم تھا کہ یہ سند کو میں اپنی کتاب میں ضعیف کہہ چکا ہوں تو انہیں یہ سند پیش نہیں کرنی چاہیے تھی اور بات کو لمبا نہیں کرنا چاہیے تھا نمبر چار جو انہوں نے اب اس کے بعد والی روایت پڑھی ہے ذرا محمد بن بشار جو پہلا راوی ہے جس کو محدث صلاح نے کذاب کہا ہے اس کی توثیق مجھے بتا دیں مولانا اس کے بعد علامہ صاحب نے بار بار ایک ہی بات دوہرائی ہے میں نے تو بات ختم کر دی تھی ایک ہے اتحاد کی ترتیب متحد کی ایک ہے مناظرے کی ترتیب مجح کی ترتیب وہی ہے جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں اور میں نے مولانا سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بھی آپ سند پیش کریں کیونکہ آپ کی تحریر میرے پاس موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ہم کال مانیں گے جو سند سے ہوگا تو اس کی سند بھی ابھی مولانا کے سر پر قرضہ ہے وہ آئندہ تقریب میں ضرور پیش کریں گے اس کے بعد میں یہ عرض کر چکا ہوں میں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی سے لی ہے زیادہ مناظرے کے لیے یہ ترتیب بتائیے جو روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں مولانا سعید صاحب نے اولن تو اس کو صحیح صاحب نے اس میں مناظرے کا لفظ دکھا ہی نہیں سکتے تو اس لیے کہیں کے بعد کہیں لگا دینا یوحر فون یہ بات کو بڑھانا تو ہے بات سمجھانا اس سے مقصود نہیں ہوتا اس کے بعد مولانا نے دو بڑی عجیب بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی نصے کتھ میں آ ہے کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہوتی انہوں نے جو نصے کت کہا اس کو کیا یقین کے لفظ کا معنی موت کت دلالت ہے اس لیے چونکہ انہوں نے یہ ایک آدت پڑی ہے وہ ذرا اس کا معنی اللہ کے پیغمبر سے دلالت ثابت کر دے کہ یقین کا معنی موت ہی ہوتا ہے نمبر دو مولانا اگر آپ اہل سنت وال ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو کہا کرتے ہیں تو کیا اس اعتراض کا جواب علماء اہل سنت نے نہیں دیا ہوا انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ایک ہے تکلیفی زندگی جس میں نماز فرض ہو نہ پڑی جائے تو پھر اس پر گناہ ہو ایک ہے تلزت یہاں آپ تسبیح تکلیف پڑھتے ہیں اس لیے تصویر پڑھتے ہیں آپ کو سواب ملے لیکن جنت میں بھی آپ کریں گے یا نہیں تصویرات آپ کے سانس کے ساتھ جاری ہوں گی وہ تکلیفی نہیں ہوگی تو مولانا وہ حدیثیں بھی ساری آپ کی اس کے پھر خلاف ہوں گی جہاں جنت میں ذکر وغیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے کیا سارے جنتی قرآن کی کی مخالفت کر رہے ہوں گے اس لیے علماء اہل سنت والجماعت میں یہی تو خوبی ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں علامہ صاحب کی طرح اختلاف نہیں مانتے وہ حدیث کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن کی آیت سے نہ ٹکرائے اگر علامہ احمد سعید صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ یقین کا اس آیت میں موت قطعی معنی ہے تو وہ متواتر حدیث سے ثابت کریں ورنہ مولانا احمد سعید صاحب نے خود یہ دونما لکھے ہیں اپنی کتاب دمن میں لکھا ہے یہ فرماتے ہیں سدا اٹھارہ اس پر فرماتے ہیں کہ قرآن پا, قرآن مقدس کی آیات کو گڑتو مانے پہنا کر مان مانیتا سیرے کرتے ہیں صحیح احادیث کو درخور اتنا نہیں سمجھتے ان کے مقابلہ میں اقبال رجال نفسی خیال کے زور سے دعوے کرتے ہیں اور جہاں اپنا روز ظاہر کرنا ہو وہاں مجہول الحال گالیوں کی روایات کا سہارا لینا جناب کا وتیرا ہے دیکھیے یہ ایک ایک لفظ علامہ صاحب پر پورا اتر رہا ہے انہوں نے جو سندیں پیش کی ان کے راوی مجہول ہیں میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ موتا امام مالک کی روایت کی سند پیش کرے اس کے مجھے پتہ ہی نہیں راوی کون ہے تو دیکھیے جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا گرنتو ماننے بھی شروع کر دیے ہیں اور ایسی روایات پیش کرنی شروع کر دی ہیں جو مجبور الحال راویوں کی ہیں اور جو صحیح احادیث میں پیش کر رہا ہوں وہ حضرت کو پسند ہی نہیں آ رہی تو حضرت نے اپنی کتاب میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر اس کے خلاف اس مناظرے میں عمل ہو رہا ہے دوسری بات جو حضرت نے یہ فرمائی ہے معذ اللہ معذ اللہ کہ نبیوں کا قبروں میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یا خجور کے ستون کا بولنا تو دیکھیے اگرچہ یہ بہت کچھ چھپا رہے تھے اپنے عقیدے کو کہ میں ابھی اپنا عقیدہ نہیں لکھوں گا لیکن اپنی اس تقریر میں انہوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ میں اللہ کے نبی پاک کے جسے کو قبر میں ایسا ہی مانتا ہوں جیسے کھجور کا سوکھا ہوا ستون بے جان ہوتا ہے جیسے کنکری بے جان ہوتی ہے تو کیا تک اپنا عقیدہ چھپاتے مولانا نے اپنا عقیدہ اس جیمن میں بات واضح کر دی ہے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو موجہ بنایا ہے مولانا علامہ صاحب آپ کو یہ کتلا تلاوت بھی, بھی سنند یاد ہے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا معوضہ ہونا آیت یا حدیث سے مجھے دکھا دیں کہ یہ معوزہ ہے ورنہ ہر بات کو معاضہ بناتے جانا دی ترتیب ہوتیب ہے سوال یہ پیدا ہے اسلام دے اندر قرآن کا مقام باندھا چوتھے نمبر دے کیا جدو کسی غیر مسلم نو بات بتائی جاوے اسلام سکھاونا ہو اللہ کتاب مسلمان کوئی مقام نہیں دا؟ سوال یہ پیدا ہوں کی اج بازی اتا میرے درمیان تے لفظ استعمال ہو رہا ہے کیا رسول اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دے کی چلو بار بار جو حدیث دے روایت زور دے رہے ہیں حدیث دے رسول الا ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ابو دسی ترتیب ہونادرے واسطے ترتیب تو سب بندے نو بھی دعوت دتی ہے اپنی اللہ دی کتاب نالی ہے اپنی امت نو سکھایا ہے تو اے اللہ پاک نے تاریخ اللہ پاک میرے پاک پیغمبر کی صفت یہ ہے کہ لوگانو سب تو پہلے تبلیغ تے واعظ اللہ دی کتاب چکر کردا یتلو علیہم آیات ہی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والکتاب مونی صاحب اوری سب تو پہلے خطاب کر دین تے روایت نال جس روایت نو زور لا لا کے ادن متواتر تے جڑے میں بولیا بشارتے شرط اے کہ قران مقدس علم معاملہ پہلے حل کرن مانا پوچھ تے فرماند نبی اسلام دا مانا ثابت کرو دے یقین میں بات کہ, کہ سوائے یقین بمانا موت دے پتہ چل جائے اے بات نہیں دوسرا فرماندین نماز موسے دو قسم کی ہے ایک لذت والی تکلیف والی کیوں بھائی تکلیف والی لائن والی دی نماز, نماز، ساری ساری بڑا اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی. دوسرے نمبر تے فرمایا نے کہا سکھ کا ستون ہوں اسدیف دبی بلا اتنا بڑا کون اتحام پہلے ارشاد فرمایا کہ جھٹ پٹ قرآن کا مطالبہ میرے کرتے ہیں ہوں دسا اتحان یہ لایا کہ نبی علیہ السلام نوکم بدہن تشبیح اللہ جہاں اسبیت بناوٹ ہے اگر پیغمبر ہوا ہے بن جائے گا سوائے اس سے ہوا گنجا اس کی صورت ہو سکتی ہے پھر لاؤت لاؤت کے میں غریب کا کہ تو عقیدہ کہ نبی علیہ اللہ وسلم اسے قبر مقدس کہ اس اپنے عقیدے دے ثابت کرن واسطے. یا تو رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ترتیب کی دلیل پیش کرو جہی تسا رکھ رہے ہو قرآن نو چھوڑ کے ادا چلنا یہ نہیں تو پوری امتدے دے مدہب کے دے مطابق سب تہلے آیت قرآن مقدس نال پیش کرو अगर मुकदस के लिहाज अगर दावा साबित हो गया तो ठीक वरना फिर अग्ना चलोगे फिर सुन लो तुसा एडी चोटी का मामला न जोर लगा लो तुसा रिवायता हो रही परसो दूसरिया तीसरिया चौथिया पजिया मैं रिवायता शुभार नहीं करता मैं बारी شری محمد نہیں بار بار کوشش کر رہے ہوئی ہو نہ کوئی مالی ہوگلے تو نہ کرو یہ عوام جتنے بےچارے مسئلہ سمجھ پاسی آپی قبر مقدس متعلق بھی میرے بزرگو مولانا احمد سعید صاحب نے آپ کے سامنے یہ فرمایا کہ پہلا نمبر قرآن کا ہوتا ہے پھر سنت کا پھر اجماع کا اور آخری مئی ٹھیس کے کیا لیکن مولانا نے اپنی تقریر میں حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو جو ستون کھجور پر, پر اور کنکری پر قیاض کیا آپ تو میتھ بھی نہیں ہیں آپ کا یہ بات کی درجہ کیا ہے آپ نہ قرآن سے کچھ پیش, پیش کر سکے کہ یہ موضاء ہے نہ حدیث سے نہ اجماع سے نہ